الحمد للہ رب العالمين وصلاة و على سید المرسلین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام السلام یا رسول اللہ وعلالکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام السلام یا نبی اللہ وعلالکہ و اصحابکہ یا نور اللہ میچے بیچے اسلامی بھائیوں اور مدنی چلل کے ناظرین سلسلہ ہے نغمات رضا اور آج نغمات رضا میں ایک بڑا ہی التجائیہ ایک بڑا ہی یوں سمجھئے کہ دل کو موہ لینے والا کلام لے کر حاضر ہوئے ہیں التجائے ہیں آرزویں ہیں تمنائیں ہیں ہمارے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیں نبی پاک اسرت اسلام کی بارگاہ میں خبر آوری کا ایک خوبصورت انداز ہے التجا کا ایک خوبصورت انداز ہے عرض یہ ہے اے شاف اے امم شہ جاہ لے خبر اے شاف اے امم شہ جاہ لے خبر للہ خبر بری للہ لے خبر شافے سے مراد سفارش کرنے والے یہاں نبی پاک علیہ سرت اسلام جو شفیع روزے محشر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ مراد ہیں امم سے مراد امت کی جمع یہ امم کو کہا جاتا ہے اچھا شاہ سے مراد بادشاہ وی جہ سے مراد ہے شان و مرتبے والے اور یہاں للہ سے مراد اللہ کے لیے عرض کا انداز ہے آقا علیہ سرۃ اسلام کی بارگاہ میں گویا عرض کیا جا رہا ہے اے امتیوں کی شفات کرنے والے اور عظمت والے آکا خدارہ میری خبر لیجیے خبر آوری کیجیے اللہ کے لیے میری مدد فرمائیے کیونکہ میں آپ کی مدد کا سخت محتاج ہوں آقا سے نگاہ کرم آکا علی سلاسلام کی بارگاہ میں نگاہ کرم کی التجا کا کیا خوبصورت انداز ہے اے شافع اے امم شہ ری جا خبر للہ ہل خبر میری للہ لے خبر اے شافع نیلا اسلام کی بارگاہ میں عرض و ماروز کا سلسلہ ہے عرض کیا جا رہا ہے دریا کا جوش نہ نا بیڑا نہ نا نا خدا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر یہاں کچھ مشکل الفاظ کے پہلے مانا سمجھ جوش سے مراد یہاں تغیانی جب دریا جوش پر ہوتا ہے طوفان اور تغیانی کا معاملہ ہوتا ہے ناؤ کہتے ہیں کشتی کو اور ناخدا کہتے ہیں کشتی چلانے والے ملاح کیپٹن آف شپ جسے کہتے ہیں یہاں بڑی خوبصورت ایک التجا کا انداز ہے کہ آکا گناوں کا طوفان آیا ہوا ہے تو یعنی ہے میرے ناما مال میں اتنے گنا ہے اور میرے پاس ان گناہوں کا سمندر پار کرنے کے لیے نہ تو کوئی کشتی ہے نہ, نہ کوئی ملا ہے نہ کوئی ناخدا ہے جو مجھے پار لگا دے میں تو ڈوب جاؤں گا آکا اگر آپ نے سہارا نہ دیا آپ نے مجھے نہ بچایا میں ڈوبا تو کہاں ہے آقا سے عرض کی جا رہی ہے رسول اللہ بچا لیجیے امیر علیہ سنت میرے شیخ تریکت نے اپنے کلام میں بڑی پیاری التجا کچھ اسی انداز کی, کی ہے نا گناہ کے دل دل سے اب نکالو مجھے بچالو مجھے سنبھالو کہیں نہ ہو جاؤں شاہ غارت نبی رحمت شفیع امت ذرا شیر کو سنیے اور آقا کی بارگاہ میں ہو سکے تو اس پورے کلام کو آنکھیں بند کر کے اگر سنیں گے تصور جانا میں ڈوب کر پیارے آقا کی بارگاہ میں التجاٮٔ کرتے ہوئے اس کلام کو سنتے جائیں گے تو انشاءاللہ مزید ذوق میں اضافہ ہوگا آلاد رکھ لکھتے ہیں دریا کا جوش نہ نا بیڑا نہ ناخدا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر ہے دریا ک جو خبر اگلے شیر بے آلہ حضرت اب آخرت کی منزل قبر کا راستہ جو ہے قبر جو برزخ کے معاملات ہیں اس کی طرف کس طرح اشارہ کر رہے ہیں منزل کڑی ہے رات اندھیری میں نا بلد اے خضر لے خبر میری اے ماہ لے خبر میرے پیچھے اسلامی بھائیوں یہاں اب منزل کڑی کڑی سے مراد کیا ہے سخت اور نہ بلد سے مراد نہ اب یہاں اللہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے جس منزل کی طرف جانا ہے وہ بڑی سخت منزل ہے اور رات بھی اندھیری ہے اب اندھیری رات میں راستہ تلاش کرنے کے لیے دو چیزوں کی حاجت ہوتی یا تو چاند کی روشنی ہو تو ماہی نبی پاک ساتھ اسلام سے عرض کی جا رہی ہے کہ چاند مل جائے تو تھوڑی روشنی ہو جائے اور ہو <تصفح> رہا پاک ہمارے پاپ <تصفح> ہی نے پار لگانا ہے ذرا التجا کا انداز دیکھیے منزل کڑی ہے رات اندھیری میں نہ بلد خزر لے خبر میری ااہ لے خبر ملزل کڑی رات آندھی This <laughs> is... اسلامی بھائیوں اب جو شعر ہے وہ تو واقعی جنجھوڑ دیتا ہے آقا کی بارگاہ میں عرض ہو رہی ہے پہنچے پہنچنے والے تو منزل مگر شہا ان کی جو تھک کے بیٹھے سر راہ لے خبر یہاں میرے بیچے اسلامی بھائیوں منزل سے برات چھکانا مراد وہ جگہ جہاں پر ہر مسلمان کو جانے کی تمنہ ہے ہو سکتا ہی جنت مراد ہو اور یہاں آلہ حضرت جو بات کر رہے ہیں کہ آقا سرے راہ یعنی جو راستے میں بیٹھ جاتا ہے تھک کر راستہ پورا تو نہیں ہوتا مگر راستے میں جو بیٹھ جائے ارض کریں یا رسول اللہ رب کے مقربین جو ہیں انبیاء صحابہ اولیاء صالحین شہید اور جو نیک لوگ ہیں رب کے پسندیدہ بندے وہ تو سارے منزل پہنچ گئے جنت کی طرف چلے گئے اب جن کے پاس کچھ نہیں ہے نامایا اعمال خالی ہے وہ کیسے پہنچیں گے منزل تک وہ تو راستے میں تھک کر بیٹھے ہیں آکا ان تھک ہار کے گھبرانے والے جو مسافر ہیں جو راستے سے بہت دور اور منزل سے بہت دور ہے جو بیٹھے ہیں اگر آپ خبر نہیں لیں گے تو وہ منزل تک کیسے پہنچیں گے کیا خوبصورت انداز ہے نبی پاک کی بارگاہ میں آرز کرنے کا ایک اور جگہ آلہ حضرت اسی طرح کی بات نبی پاک کی بارگاہ میں آرز کرتے ہیں نا گندے نکم میں کمی مہنگے ہوں کوڑی کے تین کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود آقا کر کے تمہارے گنا مانگے تمہاری پنا تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود کیا خوبصورت التجا ہے یا رسول اللہ پہنچے پہنچنے والے تو منزل مگر شاہ ان کی جو تھک کے بیٹھے سرے راہ لے خبر پہنچے, پہنچے ان کی جو تھا کہ دیٹھے سر راہ لے خبر سبحان, اللہ، سبحان اللہ اب آل حضرت لکھتے ہیں منزل نہیں عزیز جدا لوگ ناشنا ٹوٹا ہے کوہ غم میں پرے کا حل خبر ذرا اس شعر کے پہلے مشکل معنی سمجھ نئی سے مراد ان دیکھی انجانی اور ناشناس سے مراد عزیز یہاں سے مراد پیارے رشتہ دار اور نا شناس انجانے سٹرینجر جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کوہ غم کوہ سے مراد پہاڑ اور غم سے مراد افسوس کا غم کا پہاڑ اور پرے کا سے مراد معمولی تنکے کے برابر بڑی بڑی پیارے انداز میں بات کی ہے کہ یا رسول اللہ جب قبر میں میں نے جانا ہے میرے لیے تو بالکل نئی منزل ہوگی میں پہلی بار ایسی جگہ پر جاؤں گا اور وہاں میرے عزیز بھی نہیں ہوں گے جدا ہو چکے ہوں گے عزیز سارے اکیلا ہوں گا اب منکر نکیرین کی آمد ہوگی میرے لیے سارے لوگ بھی ناشناس ہیں میں نے یہ منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا مجھ پر رنج و علم کا کوہے غم پہاڑ ٹوٹے ہیں اور میں تو پرے کا ہوں میری تو کوئی حیثیت نہیں تنکے کی مانند ہوں ایک تنکے پر بڑے بڑے غم کے پہاڑ ہیں کیونکہ منزل بھی نہیں ہے میرے عزیز بھی جدا ہو گئے ہیں اور لوگ بھی ناشناس ہیں میرے بیچ اسلامی بھائیوں عالی حضرت نے قبر کی ہم سب کو یاد دلائی ہے کہ آج دنیا میں گل چھرڑے اڑانے والوں دنیا میں عیاشیاں کرنے والوں تمہیں لوگوں کی صحبت میں بہت لطف آتا ہے مگر ایک وقت ایسا آئے گا جب کوئی ساتھ نہیں ہوگا تم ہوگے اور تمہارے اعمال ہوں گے جب عزیز بھی ساتھ نہیں ہوں گے اس وقت کی تیاری ابھی کرنی ہے اور آکا سے اسی قبر کو جگمگا دینے کی التجا کی جا رہی ہے آئیے سنتے ہیں بنزل نئی عزیز جدا لوگ نا شناس ٹوٹا ہے کوہ غم میں پڑے کا حل خبر ملزل نئی عزیز جدا لوگ نا شنا ملزل نئی عزیز جدا Shanas, Shanas, Shanas, to touch امیر چاہیبہ ذرا اگلا شعر سنیے گا یہ پوری سیکوئنس ہے یہ ترتیب ہے پہلے قبر کی بات کی اب قبر پہ کوئی پہنچتا ہے منزل اس کے لیے نئی ہوتی ہے اب اس کے بعد بات, بات کر رہے ہیں کہ اب سوال جواب کا جب سلسلہ ہوگا اس وقت یا رسول اللہ میرا کیا بنے گا کیا لکھتے ہیں وہ سختیان سوال کی وہ صورت محیب وہ سختیان سوال کی وہ صورت محیب اے غم زدوں کے حال سے آگاہ لے خبر یہاں میرے بیچ اسلامی بھائیوں اب محیب سے کیا مراد ہے محیب سے مراد خوفناک اب آلہ حضرت امام علیہ سنت کس طرح ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ وہاں سوال یہ کون سے ہوں گے یہ سوال ہوں گے جو بنکر نکیرین سوال کریں گے سورتوں سے مراد شکلیں ہیں آل حضرت امام علیہ سنت لکھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ بنکر نکیر جب قبر میں آئیں گے ڈراونی شکلیں ہوں گی اور گناہ گاروں سے تو بڑے جھڑک جھڑک کر سختیوں کے ساتھ سوال ہوں گے آقا ان, ان جواب کی سختیاں ان سوالوں جواب کی سختیاں ڈان ڈپٹ اور چہروں میں میرا کیا بنے گا میں تو خم سدہ اکیلا رہ جاؤں گا اے کے حال سے آگا حلی خبر آقا وہاں ضرور کرم فرمائیے گا ورنا ورنہ آپ کا غلام پھنس جائے گا ایک اور کلام میں حضرت عرض کرتے ہیں نا کھڑے ہیں منکر کر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور بچا لو آکر میرے پیمبر سخت مشکل جواب میں ہے آلہ حضرت نے یہ شعر ہم سب کو سمجھایا ہے کہ دیکھو رکی رہے ان کے سوالات جب ہوں گے قبر میں ان کو جواب کیسے دو گے بھائیوں ایک اور جگہ ایک شاعر لکھتے ہیں نا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کر رہا قبر کا معاملہ بڑا سخت ہے جس کی قبر کے معاملات آسان ہو گئے اس کی آگے کی منزلیں بھی آسان ہے کیا کیا بات لکھتے ہیں لکھتے ہیں وہ سختیاں سوال کی وہ سورت محیب ای غمزدوں کے حال سے آگاہ لے خبر ہے سوا قبر کے بعد اب محشر کا تذکرہ ہے جہاں نامال نام کھولے جائیں گے کیا لکھتے ہیں اللہ حضرت مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر مجرم کو بارگاہ عدالت یعنی انصاف کی جگہ انصاف کی عدالت میں لایا گیا ہے یعنی قیامت کے منظر کشی کی ہے کہ جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ناما اعمال کھولے جائیے ورنہ میں تو مارا جاؤں گا کیونکہ جواب دینے کو کچھ نہیں ہے امال میں کوئی ایسی نیکی نہیں جو رب کی بارگاہ میں پیش کر سکوں آپ کا دامن آپ کی غلامی پر فخر ہے آ کا کرم فرمائیے اے میرے کیا لکھتے ہیں الا حضرت اللہ کریم ہم سب کو اس دن کی رسوائی سے محفوظ فرمائے ایک اور جگہ دعا کرتے ہیں نا الا حضرت یا الہی نہ مائے امال جب کھلنے لگیں عیب پوشے خل کے ستارے خطا کا ساتھ ہو مجرم کو مجرم کو بار عدالت میں لائے ہیں تکتا ہے بے میں تیری راہ لے خبر مجرم, مجرم, مجرم, مجرم بی کسی خبر, خبر تک پار بے کسی کلام کا بہت ہی خوبصورت شعر آقا کی بارگاہ میں گویا تسلسل سے کی ہے اب قیامت کا دن ہوگا جب فیصلہ سنایا جائے گا کہ نیکو کار رب کے پسندیدہ بندے جنت کی طرف چلے جائیں اہل عمل تو بخشے جائیں گے آقا ہمارا تو آپ کے سوا کوئی نہیں امال تو ہیں ہی نہیں سارا ناما امال گناہ کر کر کے سیاہ کر دیا ہے یا رسول اللہ اس دن آپ سے بڑی امید ہے شاعر لکھتے ہیں نا بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا تمہارا ہوں, تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ شیر میں کیا لکھ رہے ہیں اہلے کام آئیں گے تیرے خبر قیامت آپ سے بڑی امید ہے عمل نہیں ہے اہل عمل تو بخشے جائیں گے رب کی رحمت سے مگر ہمارے پاس تو آپ کے سوا کوئی سہارا نہیں بس یہ امید ہے جو الا حضرت نے اپنے ایک اور شیر میں لکھی آس ہے نہ کوئی پاس ایک تمہاری ہے آس بس یہی ہے آس تم پہ کروڑوں درود آئیے شعر کو سنیے اور آقا کی بارگاہ ملتا کیجئے اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے میرا ہے کون تیرے سوا آہلِ خبر آہ لے خبر کے عمل میرا کون تیرے سوا خب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اب اگلا شعر سننا ہے اور مزید ایمان کو تازہ بھی کرنا ہے اور آقا کی بارگاہ میں کیا خوبصورت انداز ہے التجا کا اور یہ مکھتا ہے اور یاد رہے کہ مکھتا ہے کلام آلہ حضرت کے کلام کا اطروا کرتا ہے دیکھئے آجزی دیکھئے لکھتے ہیں مانا کے سخت مجرم و ناکارا ہے رضا مانا کے سخت مجرم و ناکارا ہے رضا تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ خبر مانا سے مراد میں مانتا ہوں میں تسلیم کرتا ہوں ناکارا سے مراد نکما اور بندہ درگاہ یعنی آپ کے دربار کا نوکر ہے آپ کا ہی تو غلام ہے بڑی خوبصورت التجا ہے کہ آقا میں نے مانا کہ میں برا ہوں نکما ہوں کسی کام کا نہیں ہوں مجرم بھی ہوں خطا کار بھی ہوں مگر ہوں تو آپ کا نا کا غلام اور آپ کے در کی غلامی پر امید ہے کہ آپ اپنے غلاموں کی شفاعت ضرور فرمائیں گے اس غلام کو آپ خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے بڑا خوبصورت انداز ہے اور اس اس طرح کی التجائے اعلیٰ حضرت نے کئی جگہ پر بہت سارے کلاموں میں کی ہے ایک جگہ آلہ حضرت لکھتے ہیں نا بد ہے تو آپ کے ہیں بھلے ہیں تو آپ کے ٹکڑوں سے تو یہی کے پلے رخ کدھر کریں اے میرے مچھے سلامی بھائیو آئیے آقا علیہ السلام کی بارگاہ ملتے جا کرتے ہیں ہم جیسے بھی ہیں آقا آپ ہی کہیں تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا آلہ حضرت مقتے میں لکھتے ہیں مانا کہ سخت مجرموں ناکارہ ہے رضا تیرا ہی تو ہے پندہ درگاہ لے خبر مانا Mo اسلامی بھائیوں اور مدری کے ناظرین اللہ کریم سے دعا ہے کہ اس مبارک کلام کے صدقے کے نبی پاک السرات وسلام کی شفاعت ہم سب کا مقدر فرمائے اور آقا علیہ و اسلام کی خاص نگاہ عنایت ہمیں نصیب ہو جائے مدری چل دیکھتے رہیے اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلام رضا لے کر حاضر ہوں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم